چھٹے غلط فہمی ہے آج کے درس میں اگر کافر دشمن کسی مسلمان ملک میں داخل ہو جائے اور قبضہ کرنا چاہے اور صلح بھی صلح کا بھی انکار کرے سلح نہیں کرنا چاہتا تو اس حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی کافر ملک کسی مسلمانوں کا حملہ کرتا ہے تو اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ دفاع کریں ہر بندہ اپنے اپنے استعد کے مطابق اپنے دین کا اپنی جان کا اپنی عزت کا اپنے مال کا دفاع کرتے رہیں کب تک جب تک اللہ تعالی کی طرف سے فیصلہ نہیں ہوتا یہ عزت یہ ذلت یہ غلبہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کامیابی ناکام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جب تک کہ فیصلہ نہیں ہوتا فیصلے میں کہ یہ غالب ہیں یا مغلوب ہیں اگر جو دفاع کرنے والے اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو الحمدللہ اگر کامیاب نہیں ہوتے دیکھتے کہ مغلوب ہو رہے ہیں تو صلاح کی آفر کرے سلح کی آفر کرے صلح میں کیا فائدہ ہے کہ دین بچ جائے گا کافر دنیا کا پجاری ہے کافر کو دنیا چاہیے زمین چاہیے مومن کو دین چاہیے اس پر ہمارا اتفاق ہے کیونکہ ہمارے بقا دین کی بقا سے ہے زمین کی بقا سے نہیں ہے تو کافر زمین کے عوض اس صلح پہ آئے گا کہ آپ اپنا دین عمل کرتے رہیں مجھے زمین چاہیے اگر صلح کا کافر انکار کرے پھر کیا کرنا چاہیے یعنی غالب تو ہو گیا وہ فیصلہ اللہ تعالی نے کر دیا کوئی شخص یہ کہے گا کہ اللہ تعالی کیسے فیصلہ کرے کہ کافر غالب ہو جائے میرے بھائی عزت و جت اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالی کی حکمت ہے یہ اللہ تعالی نے جو ہم سے اچھے تھے ان کو بھی مغلوب کر دیا ان سے بروں سے جو آج کے کافر بروں ہیں ان سے جو زیادہ برے تھے ان سے مغلوب کر دیا میرا تلک حکمت ہے جنگ و میں دیکھیں جنگ افد میں دیکھیں صحابہ کرام تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے لیکن چھوٹے سی نافرمانی تھر تلک پسند نہیں آئی تو اگر صلح نہیں مانتا کافر تو مسلمانوں کے پاس دو راستے ہیں اگر غلبے کے بعد کافر دین کو نہیں چھیڑتا نہ ہی مسلمانوں کی جان اور عزت اور مال پر ہاتھ ڈالتا ہے تب مسلمانوں کے لے جائز ہے کہ وہ اس ملک میں رہ جائیں اور اللہ تعالی کا دین قائم رکھیں اور اپنی زندگی گزارتے رہیں کب تک جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آتا ہے؟ ایک کام آپ کر سکتے ہیں دوسرا کر نہیں سکتے جو آپ کر سکتے وہ کریں جو نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں اللہ قوت اللہ بلا کا یہی معنی ہے اور اگر کافر مسجدیں توڑ دیتا ہے نعوذ باللہ وہاں پر نماز کی اقامت بند کر دیتا ہے جو بھی اسلامی طریقے سے سب کو ختم کر دیتا ہے کوئی نماز نہیں کوئی روزہ نہیں کوئی زکوٰۃ نہیں کوئی حج نہیں کچھ بھی نہیں تب تو مسلمانوں کے لیے دو راستے ہیں اگر ہجرت کر سکتے ہیں تو کر کے چلے جائیں اپنے دین کو بچاتے ہوئے اپنی جان عزت اور مار کو بچاتے ہوئے اگر نہیں کر سکتے فتق اللہ مستپات وہاں پر رہیں جب تک اللہ تعالی کا حکم نہیں آتا لیکن رہنے سے وہاں پر اپنے دین کو اپنے دین کے اندر قائم کریں واحد باجمات نماز نہیں پڑھ سکتے اپنے گھر میں پڑھیں رمضان میں روزہ رکھیں اپنے گھر میں رکھیں حج کے نہیں جا سکتے تو کوئی حرج نہیں اس کے حج کی شرطوں میں سے اسفاعت ہی نہیں ہے زکوت وہاں پہ لینے والا نہیں ہے تو یہ نہیں اترا کہ جب ان کو حساب کرتے ہیں اپنے جب ان کو اللہ تعالیٰ آسانی کرے تو وہ زکات نکالیں گے اپنے اپنے دین کو قائم رکھیں کیا یہ دفعہ ساکت ہو جاتا ہے یعنی سوال میں یہ ہے اگر آ, کافر راضی نہ ہو جی ہاں ہو جاتا ہے یہ کس نے کہا ہے کہ گردن کٹوا دو مسلمانوں کو قتل عام ہو جائے کچھ بھی ہو جائے لیکن پیچھے نہیں ہٹنا یہ بات درست نہیں ہے اور جہاد و کے لیے بھی شرط ہے طاقت کی یہ تو پہلے میں بیان کر چکا ہوں سو حدے اس کی واضح دلیل ہے اور سہ مسلم کی روایت جب یوجوج عجوج نکلیں گے اللہ تعالیٰ اس علیہ سات وسلام کو ان کو ساتھیوں کو حکم دے گا کہ اب ایسے میرے بندے نکل رہے ہیں جن کے سامنے تم کچھ نہیں کر سکتے اتنی طاقت ہے ان کے پاس لہذا تم زمین کو چھوڑ دو اور پہاڑوں کے اوپر چلے جاؤ وہاں پر اپنا بسیرا کرو اپنے گھر اور اپنی زمین سب کو چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی اس علیہ سات وسلام ان کے ساتھ کیوں کیوںکہ طاقت نہیں دفاع نہیں کر سکتے جب دفاع نہیں کر سکتے تو یاد رکھیں اس زمین سے بہتر ہے جان زمین سے بہتر دین پہلے ہو چکے بعد بات اب جان عزت مال زمین سے بہتر ہے چھوڑ دو زمین کو جہاں پر آپ کی جان چلی جاتی ہے آپ کی عزت اور مال آپ کا چلا جاتا ہے مسلمان کا خون سستا نہیں ہے آج کل تو کوئی قیمت نہیں مسلمان کے خون کی مسلمان کی عزت سستی نہیں ہے آج کل کوئی قیمت نہیں مسلمان کی عزت کی کیوں آج مسلمان خود نہ اپنے خون کی قیمت کو سمجھے نہ اپنے عزت کی قیمت کو سمجھے جب ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کو خون ریزی کریں گے تو پھر کافر کیا بات ہے پھر <تصفح> کافر کافی ضرورت کہاں تھی آج جو خور ریزی ہو رہی ہے مجھے بتائیں جتنی بھی خود کش حملے ہوئے ایک امیرکا نے خود کچھ حملہ کیا ایک ایک کا نام مجھے بتائیں ایک, ایک غیر مسلم نے کیا آج تک ان کے نام دیکھیں غلام رسول ہے فتن فلان، فن سب مسلمانوں کے نام ہیں ایک کا نام بھی کوئی جون پیٹر ہونا چاہیے تھا تو پتا چلتا نام مرنے والا غیر مسلم ہے اور نہ خود کچھ ہمیں غیر مسلم ہے